بسم الرحمن اسحمن ورحم الحمۃ اللہ وحمد والم السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ موجود و برکاتہ مرتبہ حسل مجھے تمام حرآن اور امیدان شخانہ مسلم باپ بھی سلامت را کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے کتاب تعاف میں سے آج ایک نائب باپ باب نمبر سینتیس بنوان باب المفقود کے عنوان سے یہ باب مفقود کے کی معنی کیا ہے انسان کے گم ہونے کا بیان محفوظ وہ شاعر جو گم ہو گیا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی ایک انسان ہے وہ گم ہو گیا یا گاؤں سے چلا گیا جیسے پہلے زمانے میں گاؤں سے کراچی آتے تھے جیسے آج کل بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں یا باہر ملک چلے جاتے ہیں پھر اس کی کوئی خبر نہیں آتی ہے یہ وہ زندہ ہے نہیں ہے نہ کوئی اور اس کی طرف سے کوئی خبر دے رہے ہیں نہ وہ خود جو ہے اس گھر والوں سے کوئی رابطہ کریں اور کسی بھی سربھ میں پتہ نہیں چلتا ہے جتنی بھی ذرائع ہے جو آج کل دستیاب ہے ہاں جی اچھا اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کریں پتہ نہیں چلتا ہے یہ بندہ زندہ ہے یا نہیں تو اس بندے سے متعلق حقوق ہے اس سلسلے میں خاص طور پر خواتین کو ایک حوصلہ مسئلہ جاننا ضروری ہے یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم گاؤں مغرہ میں بھی ہو چکا ہوا ہے پہلے بھی ہاں جی ایک شوہر جو ہے وہ گاؤں سے چلے جاتے ہیں سفر پہ اور پھر جو ہے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں شروع شروع میں رابط ہوتا ہے خط خط تو ہوتا ہے آج پھر ایک عرصہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی خط نہیں آتا تو اس صورت میں جو ہے نہ خود کی طرف سے نہ کسی آدمی سے ملاقات ہو اس کے طرف سے ہاں یہ فلان بندہ سے میری ملاقات ہو گیا یہ زندہ ہے فلاں جگہ پر ہے اس طرح کا کسی بھی طرح کی اس کے بارے میں کوئی خبر اس کی موت یا زندگی کا پتہ نہیں چلتا تو اس صورت میں اب اس کو دوسروں سے جو مال وراثت میں ملے گا اس کو اب ملے گا نہیں ملے گا آیا اس کے اپنے مال جائیداد تھے وہ کیا ورثہ میں تقسیم کریں گے کیا کریں گے اور اس کی بیوی خاص طور پر وہ کیا کریں گے ہاں جی بیوی کے اس کا اگر انتظار کریں تو کتنا عرصہ انتظار کریں گے خواب وہ اس کو طلاق تو نہیں ہو اس کو اگر مرنے کی پتہ چل جاتا تو خود بخود جو ہے اس کو آزادی مل جاتی ہے لیکن ابھی مرنے کا تو پتہ نہیں چلا تو یہ خاتون اپنے آپ کو کیسے آزاد کریں ہاں جی اس طرف سے نہ کوئی خرچہ ہے نہ خوراک ہے نہ رابطہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ خاتون اپنے آپ کو کتنا صبر کریں تو اس سلسلے میں شاہ سے علیہ رحمٰن نے واضح تو فراہ کا ماد یہ ہم بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اگر اس خاتون کو اسی شوہر کی طرف سے مال دولت خرچہ اس نے دیا ہوا ہے اور خرچے کے لحاظ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں اور اس سے اولاد بھی ہے تو اس طرح مثال سے فرماتے ہیں چار سال تک مستحف ہے کہ یہ خاتون صبر کریں ہاں جی اس کے بعد جو ہے کچھ پتہ نہیں چلا تو اگر وہ چاہیں تو اپنے نکاح کو پھنسا کریں اور اگر جو اس کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہے کسی کو اس کی جو ہے خرچہ نہیں ہے تو وہ اپنے جو ہے کھانا کھائے پیے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور سات ہی کے ساتھ نفس بھی ہیں ہاں جی دوسرے خواہشات بھی ہیں تو جو ہے وہ اپنے آپ کو کن کس حد تک گناہوں سے بچائے رکھیں تو اگر اس کے لیے گناہوں سے بچنا جو ہے ناممکن تھا ہو جائے تو اس سے کم عرصے میں بھی جو شوہر کا کچھ پتہ نہیں چلا خود نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو اس سے کم عرصے میں بھی چار سال سے وہ جو ہے اپنے نکاح کو پھنسا کر سکتے تو نکاح کو پھنسا کرنے کے طریقہ یا تو عدالت میں رجوع کریں گے کہ میرے شوہر اس طرح گم ہو گیا ہے تو اس لیے میں اس کے ساتھ جو نکاح ہے وہ پھنسا کریں گے اس طرح عدالت سے اپنے لیے جو ہے قانونی جو ہے ثبوت اپنے ہاتھ میں لا کے رکھیں گے یا جو علاقے کے علماء ہو یا سرکرندگان وغیرہ ہاں یا وہاں علاقے کے جیسے آج کل اے سی والے انتظامی لوگ ہیں ان کے پاس رجوع کر کے جو ہے اپنی مشکل کو ان کو پیش کریں گے تو ان کے سامنے اپنے نکاح کو گواہ رکھ کر کم از کم دو آدمی گواہ رکھ کے اپنے نکاح کو پھنسا کریں گے نکاح پھنسا کرنے کے بعد پھر یہ خاتون کسی سے بھی جس کو مسئلہ سمجھیں جو اس کے حقوق ہاں جی مالی حقوق اور تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے کسی بھی شوہر سے وہ انتخاب کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اب ریک یا جو ہے وہ بعد میں وہ شوہر آ جائے تو کیا حکم ہے تو شوہر آ جائے تو یہ خاتون تو اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہاں جی خاتون پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور یہ اس کے عقل میں نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ غلطی خود کی ہاں جی خود نے کوئی رابطہ نہیں کیا شریعت نے اس خاتون کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی برداشت سے باہر ہے لہذا وہ خود کسی اور سے شادی کریں یہ خاتون تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس خاتون پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے تو یہ مختصر کامات ہیں لیکن یہ حکم عالم اسلام کا میں دیکھا اتفاقی اور اجماعی حکم ہے یہ ہاں جی شاست کا منفرد حکم بھی نہیں ہے یہ چار سال والے مسئلہ ہاں جی شاست کا اکیلا نہیں دوسرے مسلمان علماء نے بھی کہا تو باب المفقود مفقود یعنی گیا ہے فاقد ہونا انسان کے گم ہونے کے بجائے کہ انسان گم ہو گیا فاقد ہو گیا اس کچھ پتہ نہیں چلا تو مفقود کیسے کہتے ہیں شاسیت توجہ دے رہے ہیں پاؤ انسان ہو یہ کیسے انسان نے غاب ان وطن جو وطن سے باہر چلا گیا اور وطن سے غائب ہو گیا ہاں جی اپنی شہر گاؤں سے کہیں اور چلا گیا یا باہر ملک آج کل یا کے کسی اور شہر میں چلا گیا اور وہ اپنے وطن سے غائب ہو گیا وہ مدد مدتن اور اتنی مدت گزر گئی اور مدد مدت اکثر امین انیوجا وہ اتنی مدت گزر گئی جس میں واپس آنے کی جو امید کی جا سکتی تو اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا عام طور پر لوگ پانچ چھ مہینے میں واپس آتے ہیں لیکن یہ واپس نہیں یا ایک دو مہینوں میں خبر آتے اس کوئی خبر بھی نہیں جتنی مدت گزر گئی ہاں جی کیا اکثر مینجا جس میں امید کی جا سکتی تھی کہ خود و موفیہ اس مدت میں واپس آنے کی امید کی جا سکتی تھی جیسے عام لوگ شہروں میں آتے ہیں ایک دو سال کے بعد واپس گھر میں آ جاتے ہیں بیوی بچوں سے ملنے کے لیے ماں باپ سے ملنے اگر کوئی مجبوری ہو گیا تو رابطے میں رہتے ہیں ہاں جی تو انہیں ایسا کوئی رابطے میں بھی نہیں رہا اور جس جتنی مدت میں واپس عام طور پر آتے ہیں اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور یہ واپس نہیں آیا واپس بھی نہیں آیا ولا یوخ اور خبر بھی نہیں دے رہا ہے مین ہوں اس کی طرف سے حاضر ہاں کوئی بھی شاعت. اور کوئی اس طرف سے خبر بھی نہیں دے رہا کہ یہ بندہ زندہ ہے میرے اس سے ملاقات ہو گیا بول کے کوئی خبر دینے والا بھی اس کی طرف سے نہیں نہ خود خبر دے رہا نہ کوئی اور ولا تو اور معلوم نہیں ہو رہا ہے حیات اس کے زندہ رہنے زندہ ہونے کے ولا ہوا اس کے موت کا بھی زندگی اور موت کا بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نہ خود کوئی خبر دے رہا ہے کسی بھی طرح سے اور نہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو کے خبر دے رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے بس بندے کو مفقود کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے فلاں تاجیلا جلدی نہیں کریں گے فی قسمت میراث اس میراث کو تاثیم کرنے میں اللہ جو اس سے مل رہی ہے ورنہ اگر اس کے ماں باپ کی طرف سے کسی بھی رشتہ طرف سے اس کو کوئی اس میں کوئی چیز مل رہا ہے تو خود کے لیے رکھیں گے اس کو دوسرے اس کے اپنے وارثین اس کو اپنے درمیان تاثیر نہیں کریں گے تو ہاں جلدی نہیں کریں گے پھر قسمت تقسیم کا میں میرا صنح وہ مال جو اس شخص کو گمشدہ شاد کو وراثت میں کسی سے مل رہا ہے اس کو تقسیم کرنے میں جلدی نہیں کریں گے اومین ہو یا اس کے فوجگی کی صورت میں ہاں اس کے مال کو جو وارث باقی وارثین میں تقسیم کرنا تھا اس میں بھی جلدی نہیں کریں گے اس کو فوج شدہ شمار کر کے ہاں حساب کر کے اس کے مال کو بھی تقسیم نہیں کریں گے خود کے لیے رکھیں گے خوش آرسہ انتظار کریں گے اولا فی شاعر حقوق ہے اور نہ اس کے دوسرے تمام انسان سے جو حقوق ہے اس میں بھی جلدی نہیں کریں گے وہ اقوض ہے اس نے کسی کے ساتھ کوئی آگ وغیرہ باندھی ہے کوئی معاملات کیا خرید وغیرہ کا اس کو بھی نہیں توڑیں گے علم مغربی حق زوج ہی سوائے اس کے بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہاں جی اس میں جو خصوصی حکم میں فائن نہ کیونکہ اس کی بیوی انکان ذات ہے نافقہ دن اگر ہو صاحب نفقہ یعنی وہ شوہر کی طرف سے اس کے لیے خرچہ خوراک دیا ہوا ہے اس کے پاس موجود ہے پہلے سے دیکھے گیا ہوا ہے والد و والدین اور اسی سے اولاد بھی ہے تو اسی صورت میں اس خاتون کے لیے استاف اس خاتون کے لیے مصطاف کے ان تصبرائے یعنی باعث ثواف ہے کہ وہ صبر کریں اور باسی چار سال تک چار سال تک یہ اسمرت کے عقل میں رہیں ہاں جی اور اس کی بیوی کی حیثیت رہیں اور کسی سے شادی نہ کریں اور نکاح کو فساد نہ کریں سب کریں چار سال تک لیکن یہ اس یہ ساتھ ہے اس کے لیے اس سے اولاد بھی ہے اس کے لیے خرچہ خوراک بھی کے گیا ہے لیکن وہ علم یق اللہ نافخت اور اگر نہیں اس کے لیے کوئی نفکا کوئی خرچہ خراب بھی کھانے پینے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نہ خود نے دیا ہے نہ اس کے اپنے پاس کچھ ہے ہاں جی غلم تعدید اور یہ خاتون اب قدرت بھی نہیں رکھتا اللہ علیہ استوار صبر کرنے کا کیونکہ مالی طور پر بھی اسے پریشانی ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ بکا رہیں گے تو کب تک بکا رہیں گے لوگوں سے مانتے رہیں گے تو کب تک مانتے رہیں گے لہٰذا اور وہ صبر کرنے کی بھی اس میں قدرت نہیں ہے تو اسی طرح جو ہے صبر کرنے کا مالی خرچہ ہو میں بھی اور نفس کو جو ہے ہاں سے بچانے میں بھی اس کو صبر نہیں کر پا رہے تو ایسی سوچ میں ہوا جو اللہ اس خاتون پر واجب ہے انتب سا چار سال ہونے کے بعد پھنس کریں نکاح اپنے نکاحوں کو من ہو اس سے اس مرد سے اور نفقہ نہیں ہے تو نفقہ ہو تو چار سال تک سنت ہے ہاں جی اگر نقطہ والا خوش نہیں تو چار سال سے کم میں بھی وہ نگاہ کو پھنسا کر سکتے ہیں جب وہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں خرچہ خوراک کے لحاظ سے وہ اس کا ہاتھ تانگ ہو چکی ہیں ہاں جی دوسری طور مسائل کے لحاظ سے بھی تو پھر وہ چار سال سے کم میں بھی وہ نگاہ کو پھنسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چار سال کی مدت اس وقت ہے اس کے لیے خرچہ خوراک بھی ہے اولاد بھی ہے ہاں جی ان تمام صرطوں میں چار سال صبر کرنا اس کے لیے مستحک فرمایا تو یق اللہ <سؤال> کوئی خرچہ خورا نہیں ہے اللہ استوار اور صبر کرنے کی بھی وہ قدرت نہیں رکھتی ہیں تو واجب اللہ تو واجب اس عورت پر انتبس نکاح تو پھنس حق کر نکاح مین اس مرد سے تو یہ پھنسا کرنے کا عورت یہی بولتے ہیں میں نے اپنے نکاح کو پھنسحق کر دی اس مرد سے تو پھنسح کرنے کی سمجھوتے عورت کو ماہر نہیں ملتا ہے دوسرے حقوق نہیں ملتا لیکن خود آزاد ہو جاتی ہے لیکن جو کچھ اس کو پہلے سے دیا ہوا وہ اس کا اپنے اس کا خود مالک ہے تو نکاح کو پھنس وہ یہ بولیں گے میں نے اس مرد کے ساتھ میرے نکاح کو پھسح کر دیا الفاظ بھی یہ ہے پھسخت النکاح ہاں جی میں نے اس نکاح کو جو اس مرد کے ساتھ فلاں فن ون فلاں سے میرا عقد بندھا تھا فلاں تاریخ کو وہ میں آج پھنس کر رہی ہوں وہ میں نے آج پھنسح کر دیا یہ بولنا ہے ربر عدالت یا علماء کے سامنے یا گاؤں کے سرکار دگان والا جمع کر کے گواہوں کے سامنے پھر یہ اپنے نکاح کو پھنسا کرنے کے بعد وہ تذب پھر یہ شادی کری زوجہ ایک ایسی شوہر سے یا درو جو قدرت رختہ اعلیٰ نفقت یا الیومی اس کی روزانہ کی خرچہ خوراک وہ لے لیا اور رات کے خرچے کی جو ہے نفقات اس کی ضرورتیں پورا کرنے والی اشارے میں کیا میں شریع نے بیان فرمایا تو اس کی مقصد تمام ضروریات تمام خواہشات پورا کرنے والی یقینی بات ہے جو مشکل اس کے لیے تھا اس شوہر کے عدم مرضگی میں انہیں مشکلات کو حل ہونے والے کسی شوہر کو جو اس کو پسند ہے اس سے وہ انتہاب کریں گے اس سے شادی کریں گے اس میں وہ آزاد تھے جس سے بھی شادی کریں اس کی اپنی مرضی کیونکہ اس کے لیے جو ہے لے کیونکہ نشان یہ ہے کہ اللہف اللّہ مکلف نہیں بناتا اللہ تعالیٰ نفس کسی بھی نفس کو اللہ غصہ مگر جتنا اس کی طاقت میں جب یہ صبر نہیں کر پاتے اس کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے اور مال بھی اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہیں تو یقیناً جو ہے اللّہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ صبر کا حکم نہیں دیتا لہٰذا وہ نکاح کو پھنسا کریں گے و لظاہر بعد میں اگر ظاہر ہو جائے باد تجوز ہو جاتی شادی کا کے اس کی بیوی کا بزوج ناہر کسی اور شوہر سے ہاں جی اس کی بیوی کا کسی اور شوہر سے شادی کرنے کے وہ سابقہ شوہر ظاہر ہو گیا وہ آ محلے میں تو پھر کیا حکم ہے کیا وہ نے وہ نکاح تو پھنسا ہو جائے گا نہ وہ کا صحیح ہے پکا ہے جس دوسرے مرد سے اس خاتون نے شادی کی اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہ خاتون کسی بھی سے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر اس مرد کے لیے اللہ ہو تو اس مرد کے لیے جو ابھی ظاہر ہو گیا چند سال غائب رہنے کے بعد اس کے لے جائز سے یہ تضاوز یہ کہ خود بھی شادی کریں بے دوجہ نورہ کسور بھی, بھی شادی کریں یہ تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ غلطی سارا اس کے اپنی طرف سے وہ یا تصلفی اور یہ واپس آیا تو کسور سے شادی کریں اور یہ تصرب کریں گے ان تمام چیزوں میں یا جو ذلحت تصرف جس میں تصرف اس کے لے جائز تھا تصرف فی جس میں تصرف جائز سے منا اپنے مال میں جو اس کا پہلے سے پڑا ہوا ابھی واپس آنے اس کا اپنی تمام مواد میں تصرف بھی سکتے ہیں واد اپنے گھر میں بھی تصرف کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں واری اپنی زمین وغیرہ جائیدادیں ہیں اس میں بھی وہ تصرف کر سکتے ہیں شرن شرع لحاظ سے اس کے لیے اپنی تمام جائیداد جو بھی اس کا ہے اس میں وہ تصرف کر سکتے ہیں ہاں جس جی کیونکہ اس کا اپنا ہے لیکن یہ کہ کچھ عرصہ وہ غائب رہا اس نے بیوی کے حقوق کو آگاہ نہیں کیا اپنی موتویات کی کوئی خبر نہیں دی تو یقیناً بیوی بی جو ہے اتنا صبر کرنے کا حکم تھا جتنا وہ برداشت کر سکے اس کی برداشت سے باہر ہوا اللہ کو الف اللہ وصنی اللہ عشا ملا کسی اس کو اس کی طاقت سے زیادہ مقرر نہیں بناتا ہے لہٰذا اللہ نے علّہ شریعت مطالعہ اسلام نے خاتون کو یہ حق دے دیا جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے نکاح کو اس شوہر سے پھنسا کر دے تو اس خاتون نے بھی پھنسا کر دیا اور اس خاتون پر ایسی سر میں نکاب حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ دوسری ماں سے شادی کرتا ہے اس کی شادی بھی بالکل شران صحیح ہے ہاں جی اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو ہے عام مبتلابی مسائل میں سے تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں اللہ سب کو تمام عمومات کو اپنے ہرز امان میں رکھیں